فائزہ تو جب آپ قرآن پڑھا کیا کریں تو اللہ کی پناہ طلب کر لیا کیجیے بردود شیطان سے یہ ہے حکم جس پر کہ ہم عمل کرتے ہیں جب یہ قرآن پڑھنا ہو تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تابظ کرتے ہیں ان نہ سلطان الزین یقیناً اس کے پاس کوئی سند نہیں ہے اختیار نہیں ہے کوئی طاقت نہیں ہے ان لوگوں پر کہ جو ایمان لائے وہ اعلیٰ رب اور توکل اور اپنے رب پر توقل کرتے ہوں ان اس کا زور چلتا ہے الََ نزی یا ان پر جو خود اس کے دوست بنتے ہیں اس کو اپنا حمایتی بناتے ہیں اس سے دوستییں کاٹتے ہیں وََظین ہُھوم بہم اور جنہوں نے کہ اسے شہید کیا ہوا اللہ کے ساتھ اللہ کی اطاعت کی بجائے اس کی اطاعت کر رہے ہیں وضا بدل نہ آئے تم مکان آیتن و اللہ عالم اما نظلم اور جب ہم کوئی ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیتے ہیں وہ میں وقت کر چکا ہوں یہ سارے مضامین سورہ بکر میں آ چکے ماں من میں خیر مین او مسلحا وہی مضمون ہے یہ جب ہم ایک آیت کی جگہ کوئی دوسری آیت بدلتے ہیں و عالم و بما اور یہ کوئی اللٹ اپ نہیں ہے اللہ جو اس دادر فرما رہا ہے خوب جانتا ہے ایک دور میں وہ حکم صحیح تھا اب حالات بن گئے اب یہ حکم صحیح ہے کہ افطرا کر رہے ہیں پہلے یہ کہا تھا اب یہ کہہ رہے ہیں اگر اللہ کا ہوتا اس, میں کیسے ہو سکتی ہے بل اس کو اتارا ہے روحل قدس نے اب یہ روح کا لفظ حضرت جبرائیل کے لیے نوٹ کر لیجیے وہ لفظ اتارا ہے اس کو روحل قدس نے پاک فرشتے نے میرے رب کہا کے رب کی طرف سے بالحق کے حق کے ساتھ یو سب تظین تاکہ اہل ایمان کے دلوں کو اور ان کے قدموں کو جبائے اس سے پہلے جو ہے قزال کریں سب کبھی فواد کا ورد کرنا ہو یہ آ جائے گا آگے چل تاکہ حضور کے دل کو بھی تسمیٹ ہو اس سے اور اہل ایمان کے دلوں کو بھی اس سے ثبات ملے وہ ہدم و بشرا یعنی جیسے جیسے حالات بدل رہے ایسے ایسے اب جائے ایک قصہ جو ہے آدم و کا ایک دفعہ آیا پھر دوسری دفعہ آیا پھر تیسری دفعہ, دفعہ آیا اس میں کچھ تھوڑا تھوڑا فرق بھی آ رہا ہے ایک چیز وہاں بیان کی گئی ایک چیز اب یہاں واضح کی جا رہی ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس لیے ہیں تاکہ بدلتے ہوئے حالات میں اہل ایمان کو ہر دور کے حالات کے مطابق جو ہے وہ اپنی رہنمائی کا سامان مل جائے وقون بہ بشر اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو انہیں ایک انسان سکھا رہا ہے کوئی شخص ہے کوئی آجمی ہے کوئی ہو سکتا ہے اہل کتاب میں سے ہو بہت بڑا عالم ہے اسے اپنے گھر میں انہوں نے رکھا ہوا ہے اور اس سے یہ چیزیں سیکھتے ہیں لسان النزی الدون آجمین جس شخص کی طرف یہ منسوب کر رہے ہیں اس قرآن کو اپنے اسی غلط خیال کے حوالے سے اس کو تو کہتے آجمی ہے وہ عربی نہیں ہے وہ ہاضا لسان العربی اور یہ قرآن ناگی ہو رہا ہے اس زبان میں عربی میں جو بالکل صاف ہے کوئی اجمی جو ہے ایسی صاف زبان کیسے بولے گا ان لذیذ جو لوگ اللہ کی آیات پر امان نہیں رکھتے لا دی ہو اللہ تعالی بھی انہیں ہدایت نہیں دے گا زبردستی ہدایت دینا اللہ کی سنت نہیں اللہ کا طریقہ نہیں وہ اللہ العلیم اور ان کے لئے دردناک اذاب ہے ان نماز افطلی قزیم الزین اللہ اللہ تو وہ کر رہے ہیں جھوٹ وہ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے وہ اولا بحب اور حقیقت میں وہ ہے کہ جو جھوٹے ہیں منقفر اب اللہ بمباد ایمان ای اور جو شخص ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے گا اب اس میں بھی دونوں باتیں ہیں ایک تو یہ کہ دل میں ایمان آ گیا اگر ٹیکنس نے اعلان نہیں کیا لیکن دل میں ایمان آ چکا کوئی عالم ہے اس کو سمجھ میں آ بات صحیح ہے یہ بھی میں آپ کو یاد آ گئی تو بتا دیتا ہوں اسی شہر کراچی میں اس وقت ایک بہت بڑے عالم دین ہیں اور بہت اس وقت معروف ہیں مشہور ہیں کئی سال پہلے کی بات ہے ابھی سید سراج الحق صاحب بھی یہاں موجود ہیں ان کے مکان پر میں مقیم تھا ان سے گفتگو ہوئی انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کا ایک ایک حرف پڑھا ہے اور مجھے آپ کی کسی بات سے کوئی اختلاف نہیں لیکن ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے اس لیے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے تو اپنی برادری سے نکال دیے جائیں گے ہماری علما کی اپنی اپنی برادریاں ہیں دیوبندیوں کی برادری ہے یہ جو ہے یہ حسینی دیوبندی ہیں ان کی مدری گروپ کی برادری ہے یہ تھانوی گروپ کی برادری. اپنی اپنی برادری ہیں اور برادریوں کے حوالے سے بساجد بس کا نظام مدارس کا نظام یہ سارا جو ہے پورا سلسلہ بنا ہوا ہے اگر ہم آپ کے ساتھ دیں گے اپنی برادری سے باہر نکال دیے گے یہ صاحب کہا اور ایسے ہی ایک عالم الدین پنجاب کے بھی انہوں نے بھی یہ کہا میں نے ہر چیز پڑھی ہے صرف ایک چیز سے مجھے آپ کی اختلاف ہے اور وہ یہ کہ جو زمینداری کے بارے میں مولانا تاسین صاحب کی بات کی آپ نے تائید کی ہے بس باقی مجھے آپ کی کسی چیز سے اختلاف نہیں لیکن ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے تو جن چیز جن پر حق واضح ہو جائے پھر وہ مصنحتوں کے تحت وہ مصنحتیں پھر دل کو سمجھانے کے لیے ہوتی تو یہی ہے اب ہمارا مدرسہ چل رہا ہے ہمارا نام چل رہا ہے اس سے خیر ہو رہا ہے ہمیں گھر ہمیں اس برادری سے باہر نکال دیا جائے گا پھر ہماری بات کو اور سنے گا اور ہمارا جو خیر ہے وہ بند ہو جائے گا آدمی انسان کو ریشنلائز تو کرتا ہے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے من کفر اب اللہ بادہ ایمان ہی جو ششکفر کرے اللہ پر اس نے ایمان, ایمان کے بعد من اب سوائے اس کے کہ وہ شخص مجبور کر دیا گیا ہو اس کی جان پر بن گئی ہو وہ کلبہ بل ایمان اور اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو و لاکم من شرح لیکن جو شخص کفر کے لیے پھر اپنے سینوں کو کھول دے گا صدر فال غزب البل و لحم عذاب عظیم ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا آزاد ہے اور یہ دونوں پر اس کا انتباق ہوگا ایک انکشاف ہو گیا اگرچہ ابھی زبان سے کہنے کی نوبت نہیں آئی اور ایک یہ کہ زبان سے کہہ بھی دیا ہاں ہم اللہ لائے بات صحیح ہے اور پھر کسی مسلحت کی وجہ سے کسی اپنے مفاد کی وجہ سے کسی اپنے دھڑے بندے کی وجہ سے پھر واپس جائیں گے تو ان کے یہ فرمایا من کفر اب اللہ امبا ایمان ہی اللہ من اکرے ہا مطمئن ہاں جان بچانے کے لیے کہہ دینے کی اجازت ہے دل جمع ہوا وکل بہ مطمئن نم ایمان ایمان پر دل جمع ہوا صرف جان بچانے کے لیے رخصت ہے کہ کلمہ کفر کہہ کے جان بچا لوں وراقن منشرا بال قفر صدر لیکن جن کا سینہ پھر کھل جائے کفر کے لیے اثر نو وہ اپنے اسی پیشہ ورانہ ضرورتوں کے تحت فالحم غزب المن اللہ وحم الزاب العظیم ان پر تو غضب ہے اللہ کا اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے ظال کا بین نہ مستحب الحت دنیا لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو محبوب رکھا ترجیح دی آخرت کے مقابلے میں وہ اللّہ یا دل قبل کافرین اور اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا الای طلین تباہ اللہ علیہ کو یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے موہر کر دی ہے وہ سمے ان کے کانوں پر وب سارے ہم اور ان کی آنکھوں پر وہ اولاک احمد اب یہ لوگ بالکل غافل ہیں حقیقت سے ان کا اب کوئی تعلق نہیں لاجرمان فی اس میں کوئی شک نہیں منطقی طور پر اب نتیجہ یہی ہے کہ آخرت میں یہی خسارے والے ہوں گے ہا ضرور ہجرت کا ذکر پہلے بھی آیا تھا آپ پھر آیا ہے پھر آپ کا رب ان کے حق میں جنہوں نے ہجرت کی فوتے دوں جبکہ انہیں تکلیفیں پہنچائی گئیں جبکہ انہیں فتنوں میں ڈالا گیا جبکہ انہیں پرسیکیوٹ کیا گیا تو اس وقت اگر ہجرت کی سما چاہ پھر انہوں نے جہاد بھی کیا سبروں اور صبر کیا ان نربا کا بم رحیم تو ان کی ان تمام جو بھی سرفروشیاں اور جو جان ہیں ان کے توفید اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے حق میں غفور اور رحیم ہے یا وہ متعدی کلو نفسی تجاد جس دن کے یعنی قیامت کے دن ہر جان آئے گی اپنی طرف سے مدافعت کرتے ہوئے طاہر بات ہے کہ ہر جان چاہے گی کہ میری جان چھوٹے مجھے بچایا جائے جہنم سے بچایا جائے جو بھی عذر پیش کر سکتی ہو وہ پیش کرے گی وہ توفا کلو نفسی لیکن پورا پورا دے دیا جائے گا ہر جان کو جو بھی کچھ اس نے کمایا ہوگا وہ ہم لمون اور اس پر کوئی اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا وہ ضرور اللہ مثلاً کلتن کانت عمر مطمئن یاتیہ رسکوہا رغدم انکل <مَقَانِين> اور اللہ تعالی نے مثال بیان کی ہے ایک بستی کی کانت عامرتن وہ بڑے امن میں تھی اور مطمئن تھی سکون امن امن کا مکان آتا تھا اس کے پاس رسک اس کا ہر طرف سے چاروں طرف سے رسک چلا آتا تھا رغت اور با فراغت ففر اب بیان عم اللہ تو اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کی ناشکری کی کفران نعمت کیا فضا کا لباس جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر پہنا دیا اڑھا دیا لباس بھوک کا اور خوف کا بیما کارو یسنع ان کے کرتوتوں کے باعث اس کے بارے میں مختلف آرا ہے تو یہ کہ یہ ایک عام تمصیل ہے ایک یہ کہ اس سے مراد جو ہے صبا کی قوم جس کا ذکر ہم پڑھیں گے آگے چل کر سورہ سبا کے اندر اس کا تذکرہ ہے ایک رائے یہ کہ مکے کا ذکر ہو رہا ہے کہ حضور کی آمد کے بعد جیسا کہ قاعدہ کلیہ ہم سورہ نام میں سورہ راحب میں پڑھ چکے ہیں رسول کی بیشت کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے اوپر چھوٹے عذاب آتے تھے آخری عذاب سے پہلے تو قید کا عذاب پڑا تھا اور عرب میں اس میں مکے میں بہت ہی اجناس کی کمی ہو گئی تھی بہت وہاں پر تنگی تھی تو اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ شہد جو ہے مکہ بڑا آرام سے تھا امن میں تھا امن کا تو گہوارہ ہے ہی ہمیشہ سے مطمئن تھا اور رسک چلا آتا تھا ہر چہار طرف سے لوگ آ رہے ہیں قافلے آ رہے ہیں حاجی آ رہے ہیں عمرے کے لیے لوگ آ رہے ہیں چیزیں لے کر آ رہے ہیں جانور جو ہیں وہ قربان ہو رہے ہیں ظاہر بات ہے وہ قربان ہونے والے جانوروں کا گوشت کہاں جاتا تھا یہ اہل مکہ ہیں یہ اس کو کھاتے تھے تو یہ ساری رسک ان کے پاس فراوانی چلا آتا تھا لیکن اس شہر کے لوگوں نے پھر اللہ کی نعمت کا انعامات کا انکار کیا اور کفران نعمت کیا تو اللہ نے انہیں خوف اور بھوک کا لباس پہنا دیا ان کے کرتوتوں کے سیویوں پر اسی آگ کے حوالے سے میں نے یہاں کراچی میں تقریریں کی تھی کافی پرانی بات ہے جب کراچی میں جو حالت ہو گئی تھی کہاں یہ عروس البلاد کراچی پھر یہاں کی فراوانی ہر طرح کا پورے پاکستان میں جو پھل بہترین ہوتا ہے وہ یہاں آپ کو ملتا ہے یہاں سستی چیزیں ملتی ہیں یہاں جابس ہیں کام ہے لیکن پھر یہ ایک زمانہ جو کراچی پر گزرا ہے خدا نہ کرے پھر دوبارہ آ جائے حالات پھر جو ہیں وہ بگڑتے نظر آ رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کہ وہ صورت ہو جائے لیکن ایک دور تو ایسا آ گیا تھا کہ رضاب کا حضواہ لباس جو بھوک اور خوف کاروبار ٹھپ اور بد امنی ڈاکے کڈنیپنگس قتل و غارت وہ جو حال اس کراچی کا ہو گیا تھا اس ذرا یاد کیجئے بالکل وہ نقشہ ہے مثلاً فاپ اللہ تو یہ ایک عام تنصیل بھی ہو سکتی ہے جیسے کہ کراچی کی اس وقت کی صورتحال پر منطبق ہو گئی لیکن یہ کہ تفسیر کے حوالے سے اور جسے تعویل خاص ہم کہتے ہیں اس میں یہ یقین اشارہ ہے مکے ہی کی طرف ولق جا ہوں رسولم بن ان کے پاس کے ان کے رسول آئے انہوں نے جھٹلا دیا ان کو فاخت احم اللہ فاخد احملا ظالمون تو عذاب نے انہیں آ پکڑا اور وہ ظالم تھے گناہ گار تھے فقن و مما ربا کم اللہ حلالن تو مسلمانوں بات چاہے مسلمان ہو کھایا کرو جو بھی اللہ نے تمہیں رسک دیا ہے اس میں سے جو حلال ہے اور جو پاک ہے کھایا کرو وشکرو نعمت اللہ پھر نعمت کے نظ کو نوٹ کیجیے یہ جو نعمت کے ذریعے سے اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے یہ صورت جو ہے ان کا تذکرہ مختلف الباء و اقسام کی نعمتیں مختلف جو دائرے ہیں زندگی کے ان کے حوالے سے وشکر احمت اللہ انکن تم یابدون اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو اگر تم واقع اسی کی بندگی کرتے ہو ان نما ہر تدما اللہ خنزیر مماغی اللہ تعالی نے حرام تو تم پر کیا ہے کھانا مردار کا اور خون کا اور, خون کا اور خنزیر کے گوشت کا اور جو جس پر پک پکارا گیا ہو اللہ کے سوا کسی اور کا نام یہ آج کئی دفعہ آ چکی ہے اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں فمنست اللہ غیر باغن کوئی شخص اشترار میں ہو جان پر بن گیا ہو بھوک سے اور بڑھ رہا ہو تو اگر وہ نہ تو اس کی تلم اس کے اندر ہو نہ جو کم سے کم چیز جتنی کے کھانے سے جان بچائی جا سکتی ہے اس سے وہ اضافے اور اس سے اس سے آگے بڑھے پلّہ غفور الرحیم تو اللہ اس کے حق میں غفور الرحیم ہے ولا تقور الما تصرف السنت و کو ملک بہادا حلال الوہاظا حرام اور دیکھو اپنی زبانوں میں جیسے منہ میں آئے نہ بک دیا کرو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ تو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے تم جو اپنی منہ سے کہہ دیتے ہو اپنی زبانوں سے جو چاہا کیا دیا تو یہ بغیر دلیل کے بغیر صنعت کے نہیں اللہ کا یہ حلت اور حرمت تحلیل اور تحریب یہ اللہ کا اختیار ہے <سؤال> ولا تقول و کم القضبا یہ جھوٹ جو اپنی زبان سے نکال دیتے آذا حلال الو آزا آرام یہ حلال ہے اور یہ آرام ہے بے تفترو اللہ قزب تاکہ تم اللہ کی طرف جھوٹ منسوخ کرو ان لذین یفرور اللّہ قزب اللہ یقیناً جو لوگ اللہ تعالی کی طرف جھوٹ منسوخ کریں گے وہ فلاں نہیں پائیں گے متا القلیل یہ سب برتنے کا سامان ہے دنیاوی ضروریات ہے تھوڑی سی دیر کے لیے فائدہ اٹھا لو و لہم عذاب العلیم پھر ان کے لیے دردناک حذاب ہے والین ہاد حڈرم نا ماقص نہ علیہ کا بین اور یہودیوں پر ہم نے بعض چیزیں حرام کر دی تھیں جن کی کہ تفصیل ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں یہ آ چکا اس سے پہلے کہ ان کے لیے ایک تو یہ کہ حضرت چونکہ اونٹ کا گوشت اپنے اوپر خود حرام کر لیا تھا تو وہ معاملہ چلتا رہا اس کے علاوہ بھی یہ ہے کہ جو چربی ان پر حرام کی گئی تھی حیوانات کی وادی نا ہاد حما من قبل نہ ہوں اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلاکن قانون خوش ہوں بلکہ یہ ظلم انہوں نے خود اپنے اوپر ڈھائے <بِجَحَالَتِن> پھر آپ رب ان لوگوں کے حق میں کہ جو کہیں غلطی سے جہالت, سے جہالت سے نادانی سے جذبات کی رو میں بہ کر کوئی برا کام کر بیٹھے سما تابو مادے کا ہو پھر وہ توبہ کرے اور وہ اصلاح کر لے اس غلط کام کو چھوڑ دیں حرام خوری سے باز آ جائیں غلط کام جو ہے تج ان کو ان نہ کا اگر وہ یہ شرطیں پوری کر دیں تو پھر آپ کا رب اس کے حق میں ان کے حق میں بھی غفور اور رحیم ہے ان نہ ابراہیم اکان امت القان یقیناً ابراہیم ایک امت تھے اب یہ لفظ امت سمجھ لیجئے اما یا امو کا جو اصل مفہوم ہے وہ قصد کرنا ہے اب یہ امت وقت کے لیے بھی آتا ہے بادا امتن ان بادا امت ان یوسف نے ہم نے پڑھا ہے وہ شخص جو ساتھی تھا بادشاہ کا بھول گیا تھا ایک مدت کے بعد اسے یاد آ گیا تو جب ایک بد پوری ہو رہی ہے زمانے کو بھی ہم کیونکہ فالو کرتے ہیں ٹائم کو بھی اور اسی طرح راستے کو بھی فالو کرتے ہیں تو کسر کر رہے ہوتے ہیں اس کا اس حوالے سے زمانے کو بھی مدت کہا گیا راستے کو بھی جو ہے امت کہا گیا پھر امت وہ بھی ہے کہ جو ہم مقصد لوگ ہیں میرا بھی مقصد وہی ہے آپ کا بھی وہی ہے مسلمانوں کو جمع کرنے والا وہ مقصد ہے کزال کا جالناک ممت وسطاس تو یہ امت ہے اسی طریقے سے گویا کہ ایک راستہ جلانے والے ایک راستہ بنانے والے ایک راست ریت ڈالنے والے حضرت ابراہیم تھے جو اپنی ذات میں گویا کے ایک امت تھے ان ابراہیم قانا امت القالت فرما بردار اللہ حنیفہ اللہ کے فرما بردار اور بالکل یکسو ولم یقوم المشرقین اور وہ حرگل مشرقین میں سے نہیں تھے شاکر لن میں ہی وہ شکر گزار تھے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اجتباہ ہو اللہ نے انہیں پسند کر لیا تھا وہ ہداحو اور ہدایت دی تھی اللہ سراف مستقیب سیدھی راہ کی طرف وہ آتے فی دنیا ہنسنا اور اسے دنیا میں بھی بھلائی اور خوبی عطا کی بہند فل آخرت المن القین اور یقیناً آخرت میں بھی وہ ہمارے نیک بندوں میں ہیں سماؤنہ علیہ کا پھر ہم نے وہی کی آپ کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیم حنیفہ کے پیروی کیجیے ملت ابراہیم کی یکسو ہو کر وہ ماں کان امن المشرقین اور وہ حرجت مشرقین میں سے نتھے ان نماز جوڑیلا سب تو اللہفوفی یقیناً یہ ہفتے کا دن ان لوگوں کے لیے معین کیا گیا جنہوں نے اس میں اختلاف ڈالا اصل میں بنی اسرائیل کے لیے بھی دن جو تھا مقرر وہ جمعہ ہی کا دن تھا لیکن انہوں نے اپنی شرارت کی وجہ سے ناقدری کی جمعہ کو چھوڑا اور ہفتے کا دن اختیار کیا تو اللہ نے پھر وہی ان کے لیے مقرر کر دیا وہ نہ ربا کا لیہ حقم و بہن ہوں گی عمل اور یقیناً آپ کا رب ان کے ماں بہن فیصلہ کرے گا قیامت کے دن ان تمام چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے رہے تھے خود و الاثیل رب قبل حکمت امل معلوم بلاؤ اور دعوت دو اپنے رب کے راستے کی طرف جیسے کہ سورہ یوسف میں تھا ادعو ان انا اے نبی کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں انا اللہ بصیرت نہ صرف میں بلکہ میرے متبعین بھی یہاں فرمایا بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف بالحکم دانائی کے ساتھ بل موضح معلح اچھے باد اچھی نصیحت دل میں اتر جانے والی بات وہ جا دل اور اگر کہیں بحث کرنی پڑے بحث و نظا ہو تو وہ بھی بہت خوبصورتی کے ساتھ ان رب کا وہ عالم و بند سبیل یقیناً آپ کا رب خوب واقف ہے ان سے کہ جو اس کے راستے بھٹک گئے ہیں وہ عالم بل اور وہ خوب جانتا ہے ان کو بھی کہ جو ہدایت کی راہ پر ہیں وہ نا تم اور اے مسلمانوں اگر تمہیں بدلا لینا ہو تو عاقب بے بسلما اوقب تو بس اتنا ہی ویسا ہی کام کیا کرو جیسا کہ تمہارے اوپر زیادتی کی گئی جیسا بھی اس سے آگے بڑھ کر نہیں بلا ان صبر تم اور اگر تم صبر کر لو اللہ خیر تو یہ تمہارے یہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہتر ہے وسمیر اور آخری حکم ہے حضور کو اور حضور کی حقاقت سے تمام مسلمانوں کو وسمیر وما صبروں کا اللہ بلّہ <بِاللَّه> صبر اور آپ کا صبر جو ہے اللہ کے سہارے پر ہے جتنا اللہ پر اعتماد ہے توکل ہے اس کے وعدوں پر جتنا یقین ہے اتنا ہی صبر کر انسان وسمل وما صبروں کا اللہ <بِاللَّه> ولا تحزن علم اور اب ان کے بارے میں آپ رنجیدہ نہ ہوں کہ یہ لوگ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں ولا تکوفی ذیقی اما یم قرون اور جو چالیں یہ چل رہے ہیں سازشیں کر رہے ہیں بیٹھ کے تدبیریں کر رہے ہیں آپ کو اطلاعات پہنچتی ہے ان سے بھی آپ دل تنگ نہ ہوں آپ کے دل میں اس کی وجہ سے کوئی رنج نہ آئے ان لہ مال تکو اللہ ساتھ ہے اہل تکوا کے ان کی چالیں کیا کریں گے؟ کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہے مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے ان اللہ تقو اللہ ساتھ ہے ان کے جنہوں نے تقوا کی رویش اختیار کی وہ لذیل سنون اور وہ لوگ کے جو تقوا کے راستے پر چلتے ہوئے درجۂ احسان پر فائز ہو گئے اللہ کی میت اور نصرت اور تائید اور اللہ کی طرف سے ہر وقت ان کی جو مدد ہے وہ شامل حال رہے گی بارک اللہ لی فرق قرآر عظیم و دفاع نی میا کم بلایا کے بس دکھ ہٹی